آج صورت الفاتحہ کی دوسری آیت اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اللہ ہم نے پڑھنی ہے الرحمن رحیم بے حد رحم والا اور نہایت مہربان یہ دونوں نام رحم سے مشتق ہیں رحمان اور رحیم اور, رحم اور دونوں مبالغے کے سیگے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے اسی لیے یا رحمان دنیا وال کہا جاتا ہے وہ رحمان ہے سو دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے کافر مومن سب لوگ بلا تخصیص فیض یاب ہوتے ہیں تاہم آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا یعنی اس کی رحمت صرف اور صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی اسی طرح اس میں رحمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور کو اس نام کے ساتھ موصوم نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا قل اللہ, او آپ اللہ تعالی کو چاہے رحمان کہ پکارے چاہے رحیم کہہ کر پکارے ائم تدل السم الحسن اس کو جس نام سے بھی پکارو گے یہ اس کے بہترین نام اسی کے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رحمان اور اللہ یہ اللہ کے ذاتی نام ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کے صفاتی نام ہیں اسمائے حسنا ان کو یاد کرنا بہت فضیلت کا عمل ہے سیدنا ابو نبو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کے ایک کم سو یعنی ننانوے نام ہیں جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا متفقن علیہ حدیث ہے اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام سے مشتق کیا جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا اور جس نے اسے توڑا میں اسے توڑ دوں گا یعنی رشتوں کو رحم کو رشتوں کو رحمت کو جس نے توڑا میں اسے توڑ دوں گا جامع ترمزی کے اندر یہ حدیث ہے ابن حبان کے اندر یہ روایت ہے اسی طرح میرے محترم بھائیو سنا کے کلمات پر رحمان کے جو اللہ کے عطیات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے بندہ جب کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی اور بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی ہے صحیح میں حدیث ہے سعید نبو حرا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے آداب کے بارے میں صحیح علم ہو جائے تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی بھی اللہ کی جنت سے نا امید نہ ہو صحیح مسلم کتاب التوبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کی رحمت بے اندازہ وسعت کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک کتاب میں جو اس کے پاس عرش پر ہے یہ لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی صحیح بخاری کتاب التوحید اور صحیح مسلم کتاب و کے اندر یہ روایت ہے یہاں بھی اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی سبقت لے جائے گی اللہ اکبر اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالی کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں تاہم اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت پر تکیہ کر کے بے عملی کی راہ اختیار کرنا اور اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنا اللہ کے دین سے دور ہونا اور محنت و کاوش اور عمل کی راہ کا راہی بننے کی بجائے اس بات پر تقیہ کرنا کہ اللہ غفور الرحم ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں ہر وہ شخص نہ نماز پڑھے گا نہ روزہ رکھے گا اللہ کی نافرمانیاں کرے گا بغاوتیں کرے گا لیکن پھر بھی کہتا ہے جی اللہ غفور الرحیم ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے گا شرک کرنے کے باوجود بدعات و خرافات میں لتھڑا ہوا ہونے کے باوجود کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا نہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک باڑ یعنی دونوں ہاتھوں کو پھیلانے جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ واضح ہے کہ آپ محنت کریں گے فرما برداری کریں گے اللہ کی بات کو مانیں گے عبادتیں کریں گے اچھا خالص صاف ستھرا عقیدہ اختیار کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی رحمتیں آئیں گی اور اگر انسان اپنی مرضی کرے انسان کفر و شرک کے اندر بدعات و خرافات کے اندر نماز چھوڑنے کے اندر نافرمانیاں بغاوتوں کے اندر بڑھتا چلا جائے تو پھر یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ انہیں پر رحمتیں کرتا ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں تو اسی طرح سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنو بیان کرتے ہیں بے شک اللہ کے پاس سو رحمتیں ہیں ان سو رحمتوں میں سے اس نے جنوں کو ان جنوں انس کو مویشیوں کو کیڑے مکوڑوں میں صرف ایک رحمت کو نازل کیا اسی ایک رحمت کی بدولت جنات انسان اور حیوان ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اسی کی وجہ سے وحشی جانور تک اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور ننانوے رحمتیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھی ہیں ان رحمتوں سے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا متفقن الحدیث ہے اسی طرح جو ماں ہے یہ انتہائی مہربان ہستی ہے لیکن اللہ کی اپنے بندے سے محبت اور مہربانی ماں کی محبت سے بہت زیادہ ہے جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے ان قیدیوں میں ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی جب اس نے ان قیدیوں میں سے ایک بچے کو پایا تو اسے اٹھا لیا چھاتی سے لگایا دودھ پلانا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی ہم نے کہا جی نہیں اللہ کی قسم وہ اسے آگ میں نہیں ڈال سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مہربان یہ عورت اپنے بچے پر ہے اس سے زیادہ مہربان اللہ اپنے بندوں پر ہے صحیح مسلم کتاب التوبہ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے بندے جہنم کا ایندھن بنے بلکہ لوگ خود اپنی نافرمانیاں بغاوتیں اور اللہ کی نافرمانی فرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جاتے ہیں وحر الفساد فل بر البہر بما کا سبت عید اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ سمندروں اور خشکیوں میں یہ جتنا فساد بپا ہے یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے تو اس لیے انسان بدعمل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دیتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اللہ پھر اس پر کیسے رحم کرے گا اسی طرح سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا صحیح بخاری اور دوسروں پر رحم کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم رحم کرو لوگوں پر تو اللہ رب العالمین جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا جامع ترمزی کی حدیث ہے تو الرحمن الرحیم کے حوالے سے دو باتیں ہم نے سمجھی اللہ غفور الرحیم ہے ماں سے زیادہ ساری مخلوق سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے رب العالمین کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں جہنم کا ایندھن بنے ان پر عذاب نازل ہو لیکن لوگ الرحمن الرحیم کا غلط مطلب لے کر ہر بغاوت ہر نافرمانی کرنے پر تیار رہتے ہیں اللہ کی ہر موقع پر نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرتے ہیں ہر لال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے عقائد کے اندر شرک اور کفر اور بدعات کرتے ہیں سود کے اندر لتھڑتے ہیں اور پھر جب اللہ کا ان پر عذاب آتا ہے یا کوئی کہے کہ تم دیکھ لو یہ کام کر رہے ہو اس کام کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو میرے بھائیو اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہم نے پوری کرنی ہیں ہم نے اپنے مالک خالق کی فرما برداری کرنی ہے ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے اتباع بھی کرنی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و ان الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ